بسم اللہ علی محمد وعالی محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام شامل فارن اگرام وبق وفت ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شرب میں سے چھ سو چوبیس ابلی دو سو, چوبی سو, چوبی سو, سو, سو ہے چھ سو چوبیس شروع شعبی تک کی درست کی ہے دو سو چھسٹھ کی ٹو سکسٹی سکس سکس اولاد ہاں کی کے اولاد فاتیہ میں لوگ اسما الحسنہ میں ہیں الحسنہ مثال جو ہے ایک اور مقدس درح مقدس نمبر حسنہ نمبر بارہ یا کبیرو اس مقدس قسم تو کے توجہات کے بارے یا کبیرو یامتقبر جو ہے المت کی لغوی تحقیق و معنی و توضیحات کے حوالے سے اچھا اس مقدس سے کیا کیا معنی علموئین نے لیا ہے اس پر تھوڑا توضیح دینا چاہتا ہوں المت کبر یہ لفظ جو ہے تکبرا یا تکبر تکبروسے اس کا فعل ماضی تکبرا مزاری یا تکبروسِ اس فعل کے شگا و حدمت کر ہے اسباب تفا یہ طلبہ علم جاتے ہیں چونکہ باب تحل عربی صرف میں ایک باب ہے افزان ہے وزن میں سے وزن پر تو اس کا اس وحال قصبہ اور اب اس کے جو ہے مختلف لغات کے کتابوں کے حوالے سے کابورہ اس کا اصل مادہ کابارہ ہے اسی سے اس کا سلاشی مجرد کابورہ یکبر کبرن و کبر یہ اس کے مضدر ہے اس کے معنی حجم یا مرتبہ میں بڑا ہونا ہاں yani یہ جو ہے ضد صغور ہے yani جی ضد صغور صور کے معنی چھوٹا ہونا yani جی ہجوم میں چھوٹا ہونا یا مرتبہ میں چھوٹا ہونا تو قبورہ جو ہے اس کا برعکس سے حجم یا مرتبہ میں بڑا ہونا حجم سے مراد معلوم ہے جی ایک چیز ہے مثلا ایک اقبال پہنے ایسے وہ مقابلے میں یہ چھوٹا ہے کیچے کے مقابلے میں دوسرا عام جو شاہی سے لکھنے والے پین کے مقابلے میں یہ چھوٹا ہے حجم میں چھوٹا ہے ایک کمرہ جو ہے ایک گھر کے مقابلے میں حجم میں چھوٹا ہے اس طرح تو ایک لغت یہ مانے کے یہ جو ہے حجم یا مرتبہ میں بڑا ہونا قبر یا برو اس کے مادہ کے لحاظ سے اور صور کا ضد اور اکبرا باب فالس جب آ جاتا ہے تو بڑا سمجھنا تعظیم کرنا بڑا سمجھنا تقزیم کرنا یہ معنی تکبرا و تقابرا استکبر ہے نی تکبرا باب تفا ال تقابرا باب تفاع ال سے استقبر باب استفالسِ یہ عربی سرف کی مختلف احباب سب کے معنی بڑا بننا تکبر کرنا یہ معنی لکھا اس تقبر بڑا سمجھنا تکبر کرنا یہ معنی جو ہے القامس و سلجدام الغد میں لکھا ہے یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے متکبر یعنی مرتبے میں بڑا ہونا کائنات کے ہر حصے سے عظیم اور بڑا اللہ ہی کی ذات ہے ہر زاویے سے وہی ذات عظیم ہے مرتبے میں شان میں رجحے میں ہر لحاظ سے وہی بڑا ہے اس سے بڑھ کر کوئی شے نہیں اس کا نظم یہ کتاب القام و سل جدید کے حوالے سے تو اس لحاظ سے المتکب یعنی وہ ہستی جو بلند مرتبہ و عظمت والا اور بڑا مقام و منزلت والے ہستی مراد ہے یعنی جو کہ بالحق اللہ تعالیٰ کی ذات ذات ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی اس سے یعنی جو وہ ہستی جو بلند مرتبہ رہتا ہوضمت والا بڑا مقام منزلت والی ہستی اور اللہ ہی کے ساتھ ہے یعنی اور یہاں پر جو ہے اسمانہ احمد کبیر کا اور یہ اللہ ہی کے ساتھ ہے تو عالمت یعنی وہ ہستی جو بلند مرتبہ عظمت والا بڑا مقام منزلت والی ہستی مراد ہے اور یہ مراد ہے ہے اللہ تعالی اور تکبر اس کا استعمال دو طرح پر ہوتا ہے لفظ تکبر جو کہ اس کا فیم مظر ہے اسی متکبر کا ایک یہ کہ حقیقت کسی کے افعال حسنا زیادہ ہوں اور وہ ان پر دوسروں سے بڑا ہوا ہو ہاں جے اور وہ ان پر جو ہے دوسروں سے بڑا ہوا ہو اسی معنی میں اللہ تعالیٰ صفت تکبر کے ساتھ متصف ہوتا ہے چنانچی فرمایا العزیز الجبار المدقبر الزیر الجبار المد سورہ سر شرا نمبر تیئیس میں غالب زبردست بڑائی والا علاجی معنی منچے سور غالب جبار کے من زبردست بڑائی والا جبار کی توضیحات کے تو جہاد پہلا ایک جو ہے یہ کہ پھر حقیقت کسی کے افعال حسنا زیادہ ہوں ہاں جی اور دونوں میں یہ کہ کوئی شخص صفات کمال کا انتہا کرے کہ کوئی شخص صفات کمال کا انتہا کرے لیکن فی الواقع وہ صفات آسنا سے آ رہی ہو ایک شخص جو ہے وہ صفات کمال کا انتہا کریں لیکن فی الواقع وہ صفات کمال سے آ رہی ہو صفات آسنا سے اس معنی کے لحاظ سے انسان کی صفات بن کر استعمال ہوا ہے اس معنی سے یعنی کہ کوئی شاس صفات کا کا ادعا کرے لیکن پھر واقعی وہ صفات آسنا سے آ رہی ہے خالی ہے جی؟ تو اس معنی کے لحاظ سے یہ انسان کی صفات بن کر استعمال ہوا ہے چنانچہ جی فرمایا سمسمتبرین سور مومنبر چھتر ہیں جی تکبر کرنے والوں کتنا برا ٹھیک ہے تغبر کرنے والوں کا کتنا جو ہے برا ٹھکانا ہے ابھی اس کا بہت برا ہے مسو ٹھکانا وہ تکبرین تکبر کرنے والے کا یہ محردات راغب میں یہ دو معنی کیا ہوا کہ تکبر جو ہے ایک تو ایک فی الحال حقیقت کسی کا افعال حاصل زیادہ ہوں اور وہ ان پر دوسروں سے بڑا ہوا ہو ہیں سچ مشوہ سے فات کمال اس کے اندر ہیں اس وجہ سے اس کو دوسروں پر بڑائی اور مرتبہ حاصل ہے یہ تو اللہ کیسے فات اللہ کے لئے سے دوسرا یہ ہے کہ کوئی شاہ صفات کا مال کا ادا کرے میں فلان ہوں جیسے پھرون نے کہا انا رب کو ملا اللہ کہا میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں جبکہ لیکن پھر واقعی وہ صفات ہنسنا چاہ رہی ہو واقعی میں تو وہ بندہ خدا کہاں جا گیا ہیں وہ مخلوق ہے وہ مرزوق ہے وہ مربوف ہے ہاں وہ ممکن الوجود ہے وہ خدا کے خدا, خدا کیسے ہو گیا لیکن ایسی صفات کا دعویٰ کیا جو اس میں سرے سے نہیں ہے تو اس معنیٰ کے لحاظ انسان کے صفت بن کر استعمال ہوا اور یہ مضمون صفات انسان کے لیے جب حاوی عصمت مصول المتقبرین اللہ نے بھی لوگوں کے لیے وارننگ دیا تکبر کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانا یہ معنی مفردات راغب میں کیا ہے جو قرآن لوگوں تیسرا المتقبر ہاں جی اس کے معنی جو ہے ذل کے بریا ہاں بڑے بہت ہے کبریائی کا مالک عظمت کا مالک نہایت بلند مرتبہ کا مالک یہ کون ہے ظول کے بریا کبریائی کا معلوم واولملک ہیں جی اور جو ہے اور وہی بادشاہ ہوتے اور وحکت میں بادشاہ ہے ہر چیز کا مالک ہے اور ما یر المل کا حقیر بنسبت یا تو کیا ہے وہ ایسی جو کہ بادشاہت جو ہے اس کے نسبت اس کے عظمت کی نسبت بہت ہی عقیر چیز ہے اور مطعال یا جو اس کے متقبر مطالعا صفات القلق متقبر یعنی وہ ذات جو مخلوقات والی صفات سے بہت بلند مرتبہ ہے اس سے بہت ہی بلند والا مرتبہ والی ذات ہے علمتبر اعلیٰ اطاط خلق ہی یا یعنی سرکش ماہروں پر اس کا جو ہے برتری رکھنے والے ذات ان کو زیر کرنے والے ذات وہ ماحوذ من وہ تکبر و تعظیم تکبر و تعظیم میں وہ ذات ہے جو مستحق ہیں صفات تکبر بڑائی کا اور تعظیم کا جو سجمش صفات تکبر و تعظیم کا مساق ہے وہ متقبر ہے یہ تو جی کتاب مصباح کا فانی جو دو کتاب ہے اس میں اس اسماء اعظم کے معنی بھی کیا ہوئے ہے مختصر اس کے صفحہ نمبر چار سو انتیس پہ تجمہ سوارت کا جو ہے یہ کہ المتکر یعنی صاحب کیبریا جو کہ کی بادشاہ مراد ہے تو یا تو بادشاہ مراد ہے یا وہ ہستی جو بادشاہت کو اپنی عظمت کے مقابلے میں حقیر و معمولی سمجھتا ہے یا وہ ہستی جو بادشاہت کو اپنی عظمت کے مقابلے میں حقیر و معمولی سمجھتا ہے ایک یہ معنی یا وہ ذات جو صفات معلومات سے بلا نہ مارتا رہے اس کبیر کے تین معنی ہو گیا یعنی عیسائی بیکے گیا جو کہ بادشاہ امرا تھے یا تو بادشاہ امرا تھے یا وہ حس جو بادشاہت کو اپنی عظمت کے مقابلے میں اخیر و معمولی سمجھتے ہیں یا متکبی سے وہ ذات جو صفات معلومات سے بلند یہ رہی ہے چوتھا یا وہ ذات کی کہ جیسے اپنے معلومات میں سے سرکار لوگوں پر مکمل تصرت و غلوہ ہے کہ جسے ہاں جی کہ جو ہے اپنے معلوم پر معلوم میں سے سرکس لوگوں پر مکمل تسلط و غلبہ حاصل ہے غلبہ حاصل ایسی ذات کو بھی دے. تکبیر کہتے ہے یہ سم الم تکبیر الکیبریا سے ماخوذ ہے اس کے اس کے معدری الکیبریا سے ماخوذ ہے اور یہ تکبر و تعظیم کا اسم ہے یعنی اور یہ تکبر و تعظیم کا عسم ہے یعنی اسم فائل ہے کہیا سے اور یہ جو ہے ہاں تکبر اور تعظیم جو کہ تکبر بھی جو ہے مظہر تعظیم بھی ہاں اور تعظیم ویسے جو معنی صف مشبہ رہتے ہیں لیکن ان کا اس وائل ہیں متکبر اس لحاظ سے المتکبیر کا معنی وہ ہستی جو تکبر و تعظیم کے صفات کا مستحق ہے متکبر یعنی تو معنی وہ ہستی جو تکبر و تعظیم کے صفات کا مساق ہے یعنی حقیقت میں جسے تکبر و تعظیم حاصل ہے حقیقت میں بڑائی اور تعظیم حاصل ہے تکبر یعنی بڑائی ہر چیز پر فوقیت برتری اور تعظیم حاصل ہے اور سب سے بلند مرتبہ عظمت کا مساق ہے اور وہ کون ہے وہ اللہ ہی کے ذات ہے جس جو حقیقت میں بڑائی اور بلندی اور رفت اور تعظیم حاصل ہے اور سب سے بلند مرتبہ و عظمت کے مستحق ہے تو وہ کون ہے واللہ ہی والے ذات کیونکہ وہ بذات صاحب و عظمت کا مالک ہے اور وہ صاحب و عظمت مدلخہ کا مالک ہے اللہ کے ذات صاحب کوریا نے بڑھائی ہر چیز سے بزگ و بدر اور عظمت مدلخہ کا مالک ہے تمام کیوریائی اور عظمتیں اسی ذات پاک سے ہیں ہاں تمام کی بیائی اور عظمتیں جو ہیں اسی ذات پاک شاشن یہ تھوڑی سی تو بندہ کی طرف سے اس کے سبقات و جہات کے حوالے سے اور صابری صاحب نے شرح اولاد فتح میں فرماتی یا متقبر یعنی اے بڑائی والے متکبر کے صفت صرف اللہ تعالیٰ ہی, ہی کے لیے زیبا ہے کیونکہ وہ علو و برتری میں سب سے ارفا و اعلیٰ ہے بلند مرتبہ اور برتری میں سب سے ارفا و سب سے بلند ہے بدہ کے لیے متقبر ہونا مضموم ہے معلوم کے لیے کیونکہ اس صورت میں اس میں صفات زمیمہ اور اہلا کے رضیلہ پیدا ہو جاتے ہیں متقبر ہو جاتے ہیں انسان جیسے تکبر و عجب و ظلم و ستم وغیرہ اور وہ اس تکبر کی وجہ سے ذلیل خار ہو جاتا ہے کیونکہ جو اللہ کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھیں گے ہاں معلومات میں برتری جوئی کریں گے تو پھر اس کے اندر جو ہے تکبر آ جاتے ہیں عجب آ جاتے ہیں ظلم و ستم آ جاتے ہیں اور یہ صفات ہے مضموم صفات میں سے لہذا تکبر انسان کے لیے مخلوق کے لیے انتہائی مضموم ہے لیکن اللہ کے ذات بالحق متکبر ہے بنحق ہر قسم کے بڑائی بلند مرتبہ عرفہ و اعلیٰ مقام کا مالک ہے بس اس لحاظ سے متکبر کے صفات صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زیبا ہیں کیونکہ وہ علو و بردری میں سب سے عرفہ و اور اعلیٰ ہے اس میں تفضیل کا شگائے ارفا و اعلیٰ تو اس کتاب نے چار کتابوں سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا تھوڑا دے دیا باقی کتابیں بھی وہ انشاءاللہ آنے والے دفسوں میں اس کی توجہ آتی رہے گی